آج کے درس میں بہت زیادہ دماغ کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے تو مشورہ یہ ہے کہ شاید ہی ٹھیک لگا نہ چھوڑ دیں اور قریب قریبیں جو معذور نہیں ہے تو وہ ٹیک لگا کر نہ چھوڑ دیں اور قریب قریب جائیں اور دماغ کو بہت زیادہ حاضر کرنے کی ضرورت ہے ویسے بھی ٹیک لگا کر اگر اس حالت میں آدمی کو نیند آ جائے تو اگر کسی ایسی چیز کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی ہے کہ اگر اس چیز کو ہٹایا جائے تو یہ گر سکتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب تو خیر نو عشاء کے بعد درسے لیکن کبھی کبھی عشاء سے پہلے بھی ہوتا ہے کچھ ساتھی ٹیک لگا کر سو بھی جاتے ہیں اور وضو بھی نہیں کرتے بعد میں تو اس میں زیادہ کی ضرورت ہے اَدم بسم اللہ وقال ابنسوار او اور کہا انہوں نے کہ تم یہودی بن جاؤ یا جا عیسائی بنجاو تم ہدایت پالو گے قل بل ملت ابراہیم حنیف ہے آپ فرما دیجیے کہ بلکہ ہم اتباع کریں گے ابراہیم کی ملت کی جو حنیف تھے علیہ والی صلاحۃ السلام و میکانمشرقین اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے اس آیت کے بارے میں درس چل رہا ہے اور یہ تیسرا درس ہے پہلے درس میں اس کی تفسیر اور ترجمہ وغیرہ اس کا بیان ہوا تھا دوسرے درس میں یہودیوں کے بنیادی عقائد اور اسلام میں اور یہودیوں میں کہاں کہاں فرق ہے اس کا بیان ہوا تھا تیسرے درس میں عیسائیت کے بنیادی عقائد عیسائیت میں اور اسلام میں کہاں کہاں فرق ہے اس کا بیان ہوا تھا آج کے درس میں اسلام اور عیسائیت میں تین بنیادی عقائد کا فرق ہیں وہ فرق کیوں ہے اور اسلام میں یہ عقائد عیسائیت کے طریقے سے کیوں نہیں اپنائے گئے اس کا بیان ہے وہ تین عقیدے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق ایک عقیدہ ہے امبیائی کرام عالا نبین علیکم و صلی کی عصمت کے مطابق اور ایک عقیدہ ہے نشق کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کے متعلق جو عقیدہ ہے اس کے تین حصے ہیں ایک حصہ ہے وجود باری تعالی اللہ تبارک و تعالی کا موجود ہونا دوسرا حصہ ہے توحید باری تعالی اللہ تبارک و تعالی کا اکیلا ہونا اور تیسرا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضول سے پاک ہونا اب ان میں سے جو پہلا حصہ ہے چونکہ عیسائی اس کا انکار تو نہیں کرتے تھے اگر آپ لوگوں کی خواہش ہو تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دوں ورنہ توحید پر چلا جاؤں کیا ہے عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن اگر آپ کی دلچسپی ہو تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتلا دوں اور اگر دلچسپی نہ ہو تو پھر توحید پر کیا دیں. اچھا. قرآن مجیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے بارے میں ایک آیت میں فرمایا ہے کہ کئی فتح خورون اب اللہ وکن تم امواتاً کئی فد پرون وکن تم امواتا سن سن یقین کہ تم اللہ تبار کو تعالیٰ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تمہیں دوبارہ موت دے گا پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے لوٹ کر جاؤ گے اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جہاں بیت الفرقے بہت سارے ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہے جس کو دہری کہتے ہیں عربی میں اس کو منحط کہتے ہیں اردو میں ان کو دہری کہتے ہیں اور انگلش میں شاید نیچر کہتے ہیں یا نیچری کہتے ہیں اللّہ عالم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ ایک نیچر ہے یہ ایک فطری نظام ہے ایک طبعی نظام ہے جس کے مطابق یہ سارا نظام چل رہا ہے تو آج ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اس بات کا منکر نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ ہمیشہ سے ہے یعنی کوئی آرمی اس کو نہیں مانتا اور سارے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ پہلے نہیں تھا اور پھر وجود میں آئے چاہے وہ آسمان ہو چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ پہاڑ ہو چاہے وہ پانی ہو سمندر ہو ہوائیں ہوں کوئی بھی چیز ہو اس کا کوئی آدمی اقائل نہیں ہے چاہے وہ دہری ہو ملخد ہو یا ویسے کوئی بے دین آدمی ہو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اس کا کوئی بے قائم نہیں تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیشہ سے موجود نہیں ہے بلکہ وہ پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی اور اب موجود ہے اور پھر ختم ہو جائے گی پھر اس کا وجود ختم ہو جائے گا تو جس چیز پر آدم اور وجود دونوں چیزیں آتی ہیں کہ پہلے وہ موجود نہیں تھی پھر وجود میں آئی اور اب موجود ہے یہ پھر ختم ہوگی تو ہر وہ چیز جس میں آدم اور وجود دونوں کی صفت پائی جاتی ہے یہ لازمی بات ہے کہ وہ چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی اس کو کوئی بنانے والا ہے وہ کون ہے پہلی بات اس نے میں نے کہا تھا کہ دماغ کو حاضر رکھنا پڑے گا دوسری بات دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وہ کسی اینڈ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر دنیا میں روشنی ہے آگ کی روشنی ہے ٹارچ کی روشنی ہے لائٹ کی روشنی ہے اور وہ روشن درخت کی روشنی ہے وہ کی اور پتھر کی روشنی ہے یہ ساری روشنیاں ہیں ان روشنیوں کی انتہا جا کر چاند پر ہوتی ہے اور سورج پر ہوتی ہے سورج سے آگے کوئی اور روشنی نہیں ہے تو سورج ان ساری روشنیوں کی اصل ہو گئی اسی طرح دنیا میں جتنی بھی گرمیاں ہیں ہیٹر کی گرمی ہے چاہے وہ بجلی کا ہیٹر ہو چاہے وہ گیس کا ہیٹر ہو اس طرح دوسری چیزوں کی گرمیاں ہیں یہ گرمی بھی جا کر آگ پر ختم ہو جاتی ہے سمندر میں جتنی بھی, آئے, جتنی, بھی جتنی بھی موجے اٹھیں جی یہ بھی آ کر پانی پر ختم ہو جاتی ہیں تو دنیا میں اسی طرح آداد ہیں مثلاً سو کا ہنسا ہے نائنٹی نائن کا ہے نائنٹی ایٹ کا ہے یہ جی بھی آ کر ایک پر ون پر جا کر یہ جی فنش ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو دنیا میں ہر چیز جو دنیا میں آئی ہے اس کی اینڈ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جا کر تو اسی طرح ہم لوگ یہ جی کہتے ہیں کہ یہ جی دنیا جو ہے اس کا بھی اینڈ ہوگا اور کہاں ہوگا وہ اللہ کی ذات پر ہوگا اللہ کی ذات ہمیشہ ہے اور دنیا ختم ہو جائے گی جی بھی عقل کہتی ہے اور عقل اس کو مانتی بھی ہے اچھا اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی مثال کے طور پر پہاڑ پہلے نہیں تھے اب ہے انسان پہلے نہیں تھا اب ہے جنات پہلے نہیں تھے اب ہے زمین پہلے نہیں تھی اب ہے آسمان پہلے نہیں تھے اور اب ہے پانی اور سمندر پہلے نہیں تھے اور اب ہے تو ہر وہ چیز کہ جو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ایسی چیز کو منطقیوں کی اور پرانے سائنسدانوں کی اصطلاح میں کہتے ہیں ممکن الوجود کہ اس چیز کا وجود ممکن ہے یہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی یہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے اور بعض صورتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی اور بعض جگہوں میں نہیں ہوتی بعض جگہوں میں ہوتی ہے تو دنیا میں جو بھی چیز ہے چاہے وہ آسمان ہے چاہے وہ زمین ہے چاہے وہ پانی ہے چاہے وہ سورج ہے چاند تارے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جی ساری کی ساری چیزیں ممکن وجود ہیں یعنی ان کا وجود ممکن ہے یہ جی ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی ایسا وقت بھی تھا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی اور ایسا بھی وقت ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہر وہ چیز جو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی اس چیز کو کہا جاتا ہے حادث اس کو حادث کہا جاتا ہے حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں پیدا ہوئی ہے اور ہر وہ چیز جو حادث ہوتی ہے اس کے لیے کسی محدث کا ہونا ضروری ہے اس کو کسی بنانے والے کا ہونا ضروری ہے یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز حادث ہو اور اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو مثال کے طور پر میرا مکان ہے بڑا خوبصورت مکان ہے لوگ پسند کرتے ہیں لیکن اس کو بنانے والا میں ہوں نا تو میں نے بنایا تو مکان وجود میں آیا میرے پاس گاڑی ہے تو وہ گاڑی کسی انجینئر نے بنائی میں نے اس سے خریدی یا میں نے بنوائی کسی سے آرڈر دے گا لیکن بہرحال بنانے والا اس کا موجود ہے مکان کا بنانے والا موجود ہے جہاز کا بنانے والا موجود ہے یہاں تک کہ کھانے اور ٹوفی کس کو دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو مصنوع مصنوعات میں سے ہو اور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا نہ ہو تو اسی طرح دنیا کی جو دوسری چیزیں ہیں پہاڑ ہیں دریا ہیں آسمان ہے زمین ہے وغیرہ ان کا یہ بھی حادث ہیں اور جب سب مانتے ہیں کہ یہ حادث ہیں تو ان کا بھی بنانے والے کا ہونا ضروری ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بنانے والا اللہ جی ہے اقلی بات اللہ کے وجود کے بارے اللہ عاد امام بہنی پرحم اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اللہ سے پہلے کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ گنتی شروع کرو اور الٹی کاؤنٹ کرنی شروع کرو دس نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک اب و خاموش کہنے لگے پیشے بھی گنو نا تو کہنا تھا ایک کے بعد کوئی نہیں تو کہنے لگا کہ تمہارے سوال کے جواب ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اگر گنتی آ کر ایک پر ختم ہو جاتی ہے تو ساری چیزوں کا وجود اللہ کے وجود پر آ کر ختم ہو جاتا ہے اور سے پہلے کچھ بھی اللہ حافظ اچھا یہ تو تھی موٹی موٹی باتیں اور جی اتنی موٹی باتیں ہیں کہ عام دیہاتی لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں ایک دیہاتی کا واقعہ ہے کہ راستے میں جا رہا تھا کسی دہری سے واسطہ پڑا تو دہری نے کہا کہ اللہ موجود ہے اس نے کہا کہ ہاں یہ تو کیا دلیل ہے تو اس نے بڑی عجیب بات کی کہتا ہے کہ ادبارت و تد واد وہ آثار القد اقدام تدل على مصیر والسماء ذات ابراج و ذات و فجاجن والبحر ذات و امواجن کئی فضا تد الف الخبیر کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے ہمیں مینگنی نظر آتی ہے اونٹ کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پر اونٹ گزرا ہے اگر پیر کے نشان ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے تو جی آسمان برجوں والا جی زمین پہاڑوں والی اور وادیوں والی اور جی سمندر موجوں والا یہ جی کیا لطیف و خبر پر تجارت نہیں کریں گے وہ دیہاتی اس کو سمجھے امام شافی رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے سمجھا کہنا لگے شاہتوت کے پتے سے ایک شاہتوت کا پتا کہنا لگے کہ یہی پتہ ہے ایک ہی پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے اور اس کو جب عام جانور کھاتے ہیں تو اس سے لید اور گوبر بنتی ہے پتا ایک ہے کھانے والی تین طرح کی مخلوق ہے اور ہر مخلوق پر الگ الگ اثر ہوتا ہے اور اس کے پیٹ میں اس سے الگ الگ چیزیں بنتی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ بنانے والی ذات اللہ اتنی موٹی سی بات میرے خیال سے اس کے بارے میں تو اتنا کافی ہے اب توحید کی طرف آتے ہیں توحید اور تخلیص یہ جی اور خلول یہ جی تین چیزیں آپس میں زد ہیں تسلیس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تین ہے جیسا پیچھے درس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں باپ بیٹا اور تیسرے خدا میں اختلاف ہے بعض روح القدس کو مانتے ہیں اور بعض مریم کو مانتے ہیں باپ سے مراد اللہ تبارک مطالعہ بیٹے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے جبر مراد ہیں اور بعض جو ہے جب علام کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام کو مراد لیتے ہیں تو یہ تو ہے تشلیس جب اسلام توحید کا قائل ہے اسی طرح خلول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبار کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں آئے اس کی تفصیل میں تھوڑا بعد میں کروں گا پہلے تشلیس اور توحید کا تھوڑا سا موازنہ جائے توحید کو کی جو سب سے مضبوط ترین اور عاقدی ددی قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے لوکان فیما اور توحید کے جتنے بھی عقلی دلال ہیں وہ سارے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں لوکا نفی حماۃ فصد عطا اگر اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے آسمان و زمین میں تو دونوں میں فساد برپا ہو جاتا یہ ہے اس کا مجزد. اب جی فساد کیوں برپا ہوتا اس کی کئی وجہ ہیں مثلا ایک وجہ یہ جی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو اس کا مطلب یہ کہ دو بادشاہ ہوتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا جب ایک اللہ موجود ہے تو پوری زمین پورا آسمان اور جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے یا اس میں سے کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہے اگر یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے اس کی قدرت میں ہے تو پھر دوسرے خدا کی ضرورت ہی نہیں پھر دوسرے خدا کی ضرورت نہیں اچھا دوسری وجہ یہ جی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے مثلا یا تین خدا ہوتے تو ظاہر ہے کہ جب تین ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ خدا ہوتے ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے تو ان میں سے ہر خدا میں کوئی ایسی صفت ضروری تھی کہ جس سے وہ دوسرے سے الگ ہو جائے اب مثال کے طور پر یہاں کا پرائم منسٹر ہے پاکستان کا انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں تو وہ تینوں دوسرے سے الگ الگ ہیں نا شکلوں کے ادوار سے زبان کے ادوار سے فیملیوں کے ادوار سے کتنا زیادہ ان میں آپس میں فرق ہے تو جس طرح دنیا کے بادشاہ ایک دوسرے سے شکل کے اعتبار سے صفات کے اعتبار سے قابلیت کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا میں کسی ایسی صفت کا ہونا ضروری تھا کہ جس صفت کی وجہ سے وہ دوسرے خدا سے الگ ہو جاتا اب ظاہر ہے کہ اگر ایک خدا میں ایک صفت ہے اور دوسرے خدا میں وہ صفت نہیں ہے تو دوسرا خدا ناقص ہوا اور اگر اس خدا میں ایک صفت ہے اور پہلے خدا میں نہیں ہے تو پہلے خدا ناقص ہو گیا حلان کے ناقص کوئی ناقص خدا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی تمام نقصانوں سے تمام غیبوں سے پاک ہے تو معلوم ہوا کہ اس طرح کا کوئی امتیازی شان ان کی ضروری تھی اور چونکہ اس طرح کی امتیازی شان ممکن ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی ایسے خدا کا ہونا بھی ممکن ہے دوسری وجہ تیسری وجہ کہ اگر خدا دو ہوتے مثلا اب دو صورتیں ہیں کہ ایک خدا جو کام کرتا دوسرا خدا اس کے اس کام کو توڑ سکتا یا نہیں اس کو ختم کر سکتا یا نہیں اگر دوسرا خدا اس کے کام کو ختم کر سکتا تو پہلا خدا کمزور ہوا اور کمزور خدا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ ختم نہیں کر سکتا تو دوسرا کمزور ہوا وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا چوتھی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو دو صورت ایک صورت یہ تھی کہ ان دونوں کی حکومت ایک ہوتی اور یہ ناممکن ہے کہ ایک ملک دو بادشاہ ہوں جب دنیا میں نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نظام میں کیسے ہو سکتا ہے دوسری صورت یہ تھی کہ دونوں کی حکومتیں الگ ہوتی جیسے کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے یہاں کا بادشاہ اور ہے فرانس کا اور ہے بلجیم کا اور ہے ہر ملک کا اپنا اپنا بادشاہ ہے تو اگر یہ صورت ہوتی تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ پہلا خدا دوسرے خدا کی حکومت میں مداخلت کر سکتا یا نہیں کر سکتا اگر کر سکتا تو دوسرا خدا کمزور ہوا اور اگر نہیں کر سکتا تو پہلا کمزور ہوا اور اگر وہ اس کی حکومت میں مداخلت نہیں کر سکتا تو وہ کمزور ہوا اور اگر کر سکتا ہے تو یہ کمزور ہوا جی ہے وہ بنیاد جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لوکان پی میں فسد اب اگر یہاں پر یہ اعتراض کیا جائے کہ آدھ تو جمع کا لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین خدا نہیں ہو سکتے دو تو ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا جواب یہ ہوگا کہ جو خرابی تینوں میں پائی جاتی تھی وہی ساری خرابیاں دو میں بھی پائی جاتی ہیں وہی ساری خرابیاں دو میں بھی پائی جاتی ہیں تو جب دو میں بھی پائی جاتی ہیں تو جس طرح تین کا خدا ہونا ممکن نہیں اس طرح دو کا خدا ہونا ممکن نہیں خدا ایک ہی ہے اور وہ وقت غذا شریق ہے وہ ہر طرح کے نقصان اور عیب سے پاک یہ جی ہو گئی توحید کی بات ضروری یہ تھوڑی سی عقدی باتیں ہیں چونکہ یہاں پر جن کے مقابلے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں وہ آپ کے قرآن کو مانتے نہیں ہیں نہ آپ کی حدیث کو مانتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی سی یادگی بات ہے تیسری بات ہو گئی حلول کی اور خلول کے بارے میں جیسے میں نے پیچھے درس میں کہا تھا کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدائی سمیت عدیثہ علیہ السلام کے بدل میں آیا ہے اور یہ بھی ایسی بات ہے کہ جو عقل کے خلاف ہے کیوں خلاف ہے اس لیے خلاف ہے کہ حلول کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے ایک ہے حلولی سریانی اور ایک ہے تریانی یا تریانی جو بھی کہہ حلول سریانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیس علیہ السلام کے بدن میں ایسے آئے جیسے کہ انسان کی رگوں میں خون ہوتا ہے جیسا کہ انسان کی بدن کی رگوں میں خون ہوتا ہے تو خون پورے بدن کے ہر حصے میں ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ بھی اس کے بدن کے ہر حصے میں آئے یہ بھی ناممکن ہے اس لیے کہ یہ جی تو عیسائی بھی مانتے ہیں کہ یہ علیہ السلام پہلے نہیں تھے بعد میں پیدا ہوئے اور پھر ہم تو نہیں مانتے اور وہ مانتے ہیں کہ وہ مارے بھی گئے ان کو شہید بھی کر دیا گیا ان کو سولی پر چڑھایا گیا ہم تو کراس کے بھی قائل نہیں وہ تو اپنے خدا کی موت کے بھی قائل ہیں تو یہ جی بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حادث ہیں اب دو صورت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ حادث مانتے ہو تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں ایسے آئے جس طرح کے خون انسان کی رگوں میں شامل ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر سوال ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو حادث ہیں تو جب اللہ تبارک مطالعہ ان کے بدن میں آئے تو اللہ بھی تو حادث میں آ گئے اور جب وہ حادث میں آ گئے یعنی ایسی ذات میں آ گئے کہ جس پر موت واقع ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پر بھی موت واقع ہو سکتی ہے پھر اللہ قدیم کہاں رہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ قدیم ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں آئے تو پھر سوال ہوگا کہ کیوں آئے اگر آپ کہتے ہیں کہ اضاعیہ السلام کے بدن کی ضرورت ہی تو پھر سوال ہوگا کہ ایک حادث کی طرف اللہ کا محتاج ہونا یہ اللہ کے ناقص ہونے کی درد ہے اور ناقص خدا نہیں ہو سکتی اور اگر آپ کہیں کہ یہ حلول تریانی ہے کہ ان کے بدن کے بعض حصوں پر یہ تاری ہوا ہے پورے بدن میں نہیں تو یہاں پر بھی وہی خرابیاں ہیں یہاں پر تو اس سے بھی زیادہ خرابیاں ہیں کہ جن بعض حصوں میں اللہ تبارک و تعالی آیا ہے ان کی وجہ ترجیح کیا ہے باقی بدن میں کیوں نہیں آیا ہے اور اگر اس میں آیا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ حادث بنا ہے کیا اللہ کو موت آئے گی کیا اللہ پہلے نہیں تھا اور پھر وجود میں آیا اس کے عیسائی بھی قائم نہیں ہے اور اگر, اور اگر وہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدیم مانتے ہیں عیسی علیہ السلام کو حادث مانتے ہیں تو پھر وہی سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسا علیہ السلام کے بدن میں چاہے پورے بدن میں ہو یا کچھ پارٹس میں ہو کیوں آئے آیا اللہ اس کے محتاج تھے تو پھر تو اللہ کا حادث کا محتاج ہونا لازم آیا اور جو حادث کا محتاج ہوتا ہے وہ خود حادث ہوتا ہے تو لہذا اس کا مطلب یہ کہ اللہ قدیم نہیں ہے اللہ ہمیشہ سے نہیں اور اللہ ہمیشہ نہیں رہے گا کیوں اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے محتاج ہو اور جس طرح اس علیہ اسلام پہلے نہیں تھے اور بعد میں ان کی پیدائش ہوئی تو اس طرح یہاں پر بھی ہوگا تو لہذا یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو عقل بھی سمجھتی ہے کہ یہ باتیں عقل کے خلاف ہیں قرآن و سنت کے تو خلاف ہی ہی لیکن یہ عقل کے بھی خلاف ہیں میں خاص سے نین کا کچھ غلب ہو ہے کوئی بات نہیں درس کے ختم پر کچھ ترکی کے ہزار بھی سمالیں گے تازہ و دم ہو جنا چاہیے <tik> باقی رہی یہ بات کہ علیہ اسلام حادث ہیں اور اللہ تبارک مطالعہ قدیم ہیں یہ ایک ایسی موٹی بات ہے کہ جو ہر کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے کہ جو پہلے نہیں تھا اور بعد میں اس کو وجود ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو کسی نے پیدا کیا تو یہ حادث ہونے کی نشانی ہے جو اب موجود ہے اور بعد میں اس کو موت آئے گی اس کا مطلب یہ کہ کسی نے اس کو موت دے دی تو یہ حادث ہونے کی نشانی ہے جس نے اس کو پیدا کیا وہ بھی اللہ ہے جس نے اس کو موت دے دی وہ بھی اللہ ہے یہ تو ہو گئی توحید کی مختصر بات یہ بھی میں نے مختصر کر دی تقریباً آدھی باتیں نے چھوڑ دی اب رسادت انبیاء معصوم ہے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کسی نبی سے کچھ گناہ نہیں ہوا اور کیوں نہیں ہوتا اس کی تین وجہ ہیں اس کی کتنی وجہ ہیں ایک ہے کمال خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اللہ کی خشیت اللہ کا خوف ان کے دلوں میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گنا کے قریب جانے سے بھی گھبراتے ہیں گنا کرنا تو وہ دور کی بات دوسرا ہے اتباع احتام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس چیز سے روکا جائے اس سے وہ مکمل روکتے ہیں مکمل اتباع کرتے ہیں اور جس کام کے کرنے کا کہا جائے وہ مکمل طریقے سے کرتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے اور تیسری چیز ہے کمالی تقوی بشریت کے لباس میں رہتے ہوئے بشر ہوتے ہوئے تقوی اور تہارت اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوع گناہوں سے بچنے کی کوشش اس کا جتنا بڑے سے بڑا مقام ہو سکتا ہے انبیاء اس انتہائی مقام پر ہوتے ہیں کہ اسے اس آگے تقویٰ کا کوئی تصور نہیں ہوتا یہ تین بنیادی وجہ ہوتی ہیں کہ جو کسی نبی کو گناہ کرنے سے روکتی ہیں نقل تو قرآن مجید سے اور احادی سے اس کی بہت زیادہ دلیلیں ہیں لیکن یہاں پر بھی چونکہ جیسا پچھلے درس میں میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ بہت خطرناک گناہوں کی نسبت یہاں تک کہ شرف تک کی نسبت وہ اپنے پیغمبروں کی طرف کرتے ہیں اور یہاں پر بھی تھوڑی سی باتیں آقل ظاہر ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اگر وہ نبی ہے اگر کسی نبی نے گناہ کیا تو اس گناہ کے کرنے کا مطلب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو صحیح سمجھا نہیں نبی نے اللہ کے حکم کو پوری طرح نہیں سمجھا اور جب پوری طرح نہیں سمجھا تو جتنے حصے کو نہیں سمجھا اس حصے کو چھوڑ دیا اور گناہ کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی عقل کے اعتبار سے کم ہوا حالان کہ یہ پوری اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ عقل اور خم اور سمجھ کے اعتبار سے نبی سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہوتا تو سب سے زیادہ ذہین نبی ہوتا ہے سب سے زیادہ نبی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ, کہ اس اس ماقلی سے سے یہ بات نبی میں نہیں ہو سکتی دوسری وجہ موٹی سی وہ یہ جی ہے کہ اس میں اخلاص کی کمی ہے یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اس کو اخلاص کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس نبی میں اخلاص کی کمی تھی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ نبی ریاکار ہوا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ نبی ریاکار ہو گیا اور جب وہ ریاکار ہو گیا تو اس نے گناہ کا ارتکاب کر دیا احاظ کے اخلاص ایک ایسی صفت ہے جو نبیوں نے اپنے ایسے عمل سے ہمیں سمجھائی ہے کہ اسے بہتر کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا نبی کے ادنا سے ادنا کام میں اس درجے کا اخلاص ہوتا ہے کہ اس اخلاص کی وجہ سے ہمارا بڑے سے بڑا کام ان کے چھوٹے, سے کام, چھوٹے کام کے برابر ثواب میں نہیں ہو سکتا اخلاص کے وہ اتنے اونچے مقام پر ہوتا ہے تیسری وجہ اس کی ہوتی ہے وفاداری میں غداری وفاداری میں غداری ایک بادشاہ سمجھتا ہے کہ یہ جی آدمی میرا, ب... میرا بڑا وفادار ہے اور اس کے دل میں چور ہوتا ہے اس کے دل میں غداری ہوتی ہے فراڈ ہوتا ہے یہ جی دنیا کے بادشاہوں کے بارے میں تو چل سکتا ہے لیکن کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جی میرا وفادار ہے یا غدار ہے اگر ہم یہ جی مانتے ہیں ہمارا یہ جی عقیدہ ہے کہ وہ عظیمم بذاتی صدور ہے انسان کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے تو پھر وہ کیسے نہیں سمجھا کہ یہ بندہ میرا غدار ہے تاکہ اس کو نبی نہ بناؤں یا میرا وفادار ہے تاکہ اس کو نبی بناؤں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اعتراض نبی پر نہیں ہوا اللہ پر ہوا یہ اعتراض کس پر ہوا اللہ پر ہوا اور ظاہر ہے کہ اللہ پر کوئی بھی اس طرح کے اعتراض نہیں کرتا نہ مواقف اور نہ مخابف اور ظاہر ہے کہ جو آدمی گناہوں کا ارتکاب کرے گا جو نبی گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو دوسرے لوگ اس پر کس طرح اعتماد کریں گے بھروسہ کریں گے امام پر تو کرتے نہیں مثلا ایک امام کی داڑھی نہیں ہے اور وہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کر دے کہ داڑھی رکھنے سنت ہے لوگ کہیں گے کہ خود پہلے اپنے آپ کو دیکھو اپنے چہروں کو شیشے میں دیکھا ہے پھر لوگ کیا کہیں گے کہ چہرے کو شیشے میں دیکھا ہے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سنا تھا کہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے کہ کوئی آدمی برسورت شاعر اس نے اپنی زندگی میں ایسا بدسورت کبھی نہیں دیکھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے کبھی شیشہ بھی نہیں دیکھا تھا مرر بھی نہیں دیکھا تھا زندگی میں اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اب راستے میں جاتے جاتے اس کو مرر مل گیا اب جیسے اس نے میرر اٹھایا اور اس, نے اس میں اپنی شکل دیکھی تو وہ یہ جی نہیں سمجھا کہ یہ میری شکل ہے وہ سمجھا کہ یہ میرر میں کوئی دوسرا آدمی ہے تو اس کو دیکھ کر کہہ دے کہ تو اتنا برصورت ہے اس لیے تو کسی نراسے راستہ میں پھینکا یہ کہہ کر دوبارہ پھینک دیا اس کو یہ کہہ کر دوبارہ اس کو پھینک دیا تو اگر نبی سے گناہ ہو نبی سے گناہ ہو تو اس کے اپنے ماننے والے اس پر یقین نہیں کریں گے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ نبیوں کی اتباع کرو یہاں تک کہا ہے کہ نبیوں کی اتباع میں کامیابی ہے یہاں تک کہا کہ نبیوں کی اتباع اللہ کی اتباع ہے یہاں تک کہا کہ نبیوں کی اتباع میں اللہ کی محبوبیت ہے مغفرت ہے جنت ہے اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں جو اللہ نے دی ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے دیے ہیں کہ نبی گناہ نہیں کرو اور ایک بات دوسری بھی ہے وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی چور ہو یا شرابی ہو یا ہو اللہ نہ کرے کہ کوئی ڈرگی ہو لیکن اب اگر وہ خود ڈرگ پیتا ہے تو کیا وہ کھل کر ڈرگ کے مخالف بیان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا وہ ڈرگ کے خلاف کھل خل کر بیان نہیں کر سکتا ایک آدمی وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتا وہ بکار ہے وہ زینا کرتا ہے دوسرے گندے کام کرتا ہے تو کیا خیال ہے وہ شرم کا یا نظر کی حفاظت کے بارے میں بیان کر سکے گا ایک آدمی رشوت لیتا ہے دیتا ہے تو کیا وہ رشوت کے بارے میں بیان کر سکے گا کوئی آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے تو کیا وہ کھول کر بیان کر سکے گا تو اگر ایک نبی میں اس طرح کے گناہ آ جائیں تو کیا وہ نبی بیان کر سکے گا اور نبیوں نے ساری باتیں بیان کی ہیں یا نہیں کی تو ساری باتوں کا بیان کرنا ہی اس بات کی دبیل ہے کہ نبی ان باتوں سے پارٹی یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں آ جاتی اب تیسری چیز ہے نسخ نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک مطالعہ نے ایک حکم دے دیا پھر کچھ زمانے کے بعد اس کو منسوخ کر دیا نسخ کے لغوی معنی ہے مٹانا کسی چیز کو مٹانا دکشنری کے اعتبار سے یہ معنی بنتے ہیں کسی چیز کو مٹا دینا جیسے کہا جاتا ہے نسخت الشمس و الزل سورج نے سائے کو مٹا دیا اور دوسرے معنی اس کے جی بھی آتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کسی جگہ کو کسی چیز کو ای جگہ سے دوسری جگہ منہ کر دینا منتقل کر دینا جیسے کہا جاتا ہے جیسے شہد کی مکھی نے شہد کو دوسری جگہ منہ کر دیا یہ جی تو ہے ذخیرہ اور اصلاحی تعریف نسخ کی یہ ہے کہ بیان و انتہائی مدتی مدت حکم شرعی بیان بیانت مدة حكم شرعي عملي متلق عن التوقيت عن التوقيت والتابيد متار परेशान हो कि بيان انتهاء مدتي حكم شرعي عملي متلق عن التوقيت والتابيد یعنی کسی ایسے شرعی حکم کی انتہائی مدت کو بیان کرنا کہ جس کا تعلق عقیدہ سے نہ ہو عمل سے ہو ایسا حکم جس کا تعلق کسی چیز سے ہو عقیدہ سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے عمل سے ہے اور ایسا حکم ہو کہ اس میں پہلے سے وقت نہ بیان کیا گیا ہو اور یہ جی بھی نہ کہا گیا ہو کہ یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جی بھی نہ کہا گیا ہو کہ یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس میں ٹائم کا بیان بھی نہ ہو اور اس کا تعلق عامد کے ساتھ ہو عقیدے کے ساتھ نہ ہو تو ایسے حکم کی مدت کی انتہا کو بیان کر دینا کہ اب یہ حکم ختم ہو گیا اب اس کے بعد دوسرا حکم شروع ہوگا اس کو نسخ کہا جاتا ہے عیسائی اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نقص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بدا ہوا ہے بدا کا مطلب یہ کہ اللہ بھول گیا پہلا اور حکم دی اور بار میں دوسرے دیا یہاں سے اندازہ ہو گیا کہ شیعوں نے عقیدہ بدا کہاں سے دیا. کچھ اندازہ ہو رہا ہے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے بدا ہوا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جبریل سلام کو علی کے پاس بھیجنا تھا اور اللہ بھول گیا اور محمد کے پاس بھیج دی تو اس کو نہیں وہی جی تو انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے چورایا ہے ان کی ڈکشنری سے تو جی عیسائی یہ ہی کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن میں اور احکام شریعہ میں نس کے قائد ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سے بدا ہوا ہے اللہ بھول گیا ہے جب کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ بھولتا مم. اچھا قرآن مجید میں نسخ کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ, من بخیر من ہے کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا آپ لوگوں کے دل و دماغ سے اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر یا اس کے برابر ہم دوسرا دوسری آیت اتارتے ہیں یعنی دوسرا حکم کہا جاتا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہم نے عقلاً جائز لینا ہے کہ کیا نسخ واقعی اب ہے مثال کے طور پر آپ کو یہ تو تقریباً آپ سب کو ایکسپیرئنس ہوگا اور اللہ ہم سب کو اس سے بچائے بھی کہ کبھی کبھی ہم اپنے مریض کو آسپیٹل لے جاتے ہیں آپریشن کے لیے مثلاً ہارٹ کا آپریشن ہے یا کڈنی کا یا کسی اور چیز کا ہے تو ڈاکٹر پہلے اس کے شوگر وغیرہ کو چیک کرتے ہیں بلڈ پریشر اور شوگر کو تو اگر شوگر اور بلڈ پریشر وغیرہ وہ برابر نہ ہو تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں پہلے اس کی دوا دیتے ہیں نا تاکہ وہ برابر لیول پر آ جائے جب تک وہ برابر لیول پر نہ ہو اس وقت تک وہ آپریشن نہیں کرتے اس وقت تک وہ آپریشن نہیں کرتے جب وہ شوگر بھی برابر لیول پر ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی برابر لیول پر ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپریشن کرتے ہیں تو اب اگر کوئی آدمی وہاں پر یہ کہے کہ اس ڈاکٹر نے پہلے مجھے شوگر کی دوا دی اس نے پہلے مجھے بلڈ پریشر کی دوا دی اب وہ بند کر دی اور اب یہ میرا آپریشن کر رہا ہے لگتا ہے کہ یہ کو پتہ نہیں تو کیا خیال ہے ایسے آدمی کو کیا کہیں گے بیوقوف کہیں گے ہاں پاگل کہیں گے تو اسی طرح اللہ تبارک مطالعہ پہلے ہمیں ایک حکم دیتا ہے جو ہماری روحانی دوا ہوتی ہے ٹبلیٹس ہوتی ہے وہ ایک بیماری کے لیے ہوتی ہے جب وہ علاج ہمارا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری ٹابلیٹ چینج کر کے ہمیں دوسری بیماری کی اب ٹابلیٹ دی جاتی ہے جو دوسرا حکم ہوتا ہے یہ ہے نسخ فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر جب دوا چینج کرتا ہے تو پیشنٹ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ میری دوا جا کر چینج ہوگی اور جب اللہ چینج کرتا ہے تو پہلے انسان کو معلوم نہیں ہوتا اس وقت اس کو بدلایا جاتا ہے صرف یہ فرق ہے کہ اللہ جب چینج کرتا ہے تو مخلوق کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا اور ڈاکٹر جب چینج کرتا ہے تو مخلوق کو پہلے سے بعض کو معلوم ہو جاتا اور بعض کو نہیں ہوتا یہ بات ہوتی ہے تو جس طرح ڈاکٹر کا دوا کو چینج کرنا یہ جی جہازت نہیں ہے یہ جی بھول نہیں ہے اسی طرح اللہ کا ایک حکم کے بدلے میں دوسرے حکم کو چینج کرنا جی بھی کیا نہیں ہے بھول نہیں ہے اور جہادت نہیں یہ تو ہے اس کا اپنی جواب لیکن اب تھوڑا سا ان کو بھی اپنا آئینہ دیکھنا چاہیے اپنی کتابوں کی روشنی میں کہ کیا ان کے ہاں بھی نسخ ہے یا نہیں قرآن کے بارے میں تو ہم کہ نسخ ہے اور قرآن کے بعض کے منسوخ ہونے پر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں لیکن اب ہم نے تھوڑا سا یہ اندازہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں نسخ ہے یا نہیں بائبل میں اس بات کا بیان موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی اور بہن کا آپس میں نکاح جائز تھے بائبل میں اس بات کا بیان بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا جو ہیں وہ ان کی علاتی بہن ہیں علاتی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے باپ ایک ہیں اور میں الگ الگ ہیں تو وہ ان کے ان کی آزادی بہن ہیں تو سارا ان کی بہن بھی ہیں اور بیوی بی بھی ہیں بائبل میں اس بات کا بیان بھی موجود ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویاں راخیز اور ریا آپس میں سگی بہنیں تھیں یہ لیکن ان شریعتوں میں یہ جائز تھا حضرت موشا علیہ السلام کی شریعت میں آ کر یہ اققا منسوخ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آ کر یہ احکام منسوخ ہو گئے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین پر جتنے بھی جانور چلتے تھے بائبل میں یہ بھی موجود ہے کہ ان سارے جانوروں کا کھانا جائز تھا حضرت موشا علیہ السلام کے زمانے میں ہو تو اب یہ نسخ بائبل میں موجود ہوا یا نہیں ہوا اچھا اس سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چار قسم کی چیزوں کا کھانا جائز نہیں تھا بتوں کے نام پر اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے اس کا کھانا جائز نہیں تھا اگر کسی جانور کا گلا گول کر دبا کر اس کو مارا جائے تو ایسے جانور کا گوش کھانا جائز نہیں تھا خون کھانا جائز نہیں تھا, یا پینا جائز نہیں تھا اور زینا یہ جائز نہیں تھا یہ حرام تھا لیکن ان کا جو پادری گزرا ہے پولیس پولیس نہیں پولیس اس نے حوارین کے نام جو خط لکھا ہے اس خط میں اس نے صرف یہ کہا ہے کہ بوتوں کے نام پر جو جانور ضبط کیا جائے نہیں زنا جو ہے صرف وہ حرام ہے یعنی شریعت میں شریعت میں ان کی شریعت میں صرف زنا حرام ہے اور باقی تینوں چیزیں جائز ہیں تو اب اس نے بھی آ کر تین چیزوں کو منسوخ کر دیا اور ایک کو برقرار رکھا تو اب کتنے زیادہ احکام خود ان کی شریعت میں منسوخ ہو گئے تو جو چیز تمہارے گھر میں موجود ہے تو دوسرے کو اس پر اس کا الزام کیوں دیتا ہے؟ یہ ہے اس کا جواب اب میرے خیال سے بے کچھ زیادہ ہی ہو گئی تحریر لفظی اور تحریف معنوی یہ دونوں چیز ہیں ان یعنی ان کا ثبوت عورتی علیہ السلام کی حیات اور ان کا آسمان سے نازن ہونا قرآن و سنت اور آقل کی روشنی میں اس پر انشاءاللہ شاء درس اگلے درس میں ہوگا